اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ اَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا کہ اپنے قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذابہ کھڑا ہو نیل چنانچہ انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ اے میری قوم میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں ان اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تعلمون اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا کاش کہ تم سمجھتے ہوتے ربی انی دعوت قومی پھر نوح نے اللہ تعالی سے کہا کہ میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے فلم يزدهم فرو لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے جالو اصم فی ادنی جالو اصوم فی اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے رو پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دیمر تل ہوں اسرو پھر میں نے ان سے اعلانیاں بھی بات کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا ربكم كان غفارا چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہر مہیا کر دے گا رو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے خَلَقَكُمْ حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے أَلَمْ كَيْفَ اللَّهُ سَبعَ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے ہیں وَجَعْلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعْلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراخ بنا کر پیدا کیا ہے وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اُگایا ہے ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا پھر وہ تمہیں دوبارہ اسی میں بھیج دے گا اور وہیں سے پھر باہر نکال کھڑا کرے گا والله جعل لكم الارض بسطا اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے لتسلكوا منها سبلا فجاجا تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو خرو نوہ نے کہا اے میرے پروردگار حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا اور انہوں نے بڑی بھاری مکاری سے کام لیا ہے اور اپنے آدمیوں سے کہا ہے کہ اپنے معبودوں کو ہر گز مت چھوڑنا نہ ودہ اور سوا کو کسی صورت میں چھوڑنا اور نہ یوس یعوق اور نصر کو چھوڑنا وَقَدْ أَبَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَلَالًا اس طرح انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے لہذا یا رب آپ بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجئے مِمَّا خطیئاتِہِمْ اُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجْدُوا لهم, يجدو لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ان لوگوں کی گناہوں کی وجہ ہی سے انہیں غرق کیا گیا پھر آگ میں داخل کیا گیا اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آئے اور نوح نے یہ بھی کہا کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھیے تذرہم یضلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور پکی کافر ہی پیدا ہوگی رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین إلا تبارا میرے پروردگار میری بھی بخشش فرما دیجئے میرے والدین کی بھی ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرمائیے